ہے سوگ جس جگہ شہید مشرق ان کا خود پور سا زہرا لیتی ہے اس نور کا رونا ثواب جس پہ پن رونا حرام ہے چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجھے حسین علیہ سلام ہے چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلسیں ہیں ہم خدا ناتے مصطفیٰ ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لقشا ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا ذاتر کے لب پہلے خدا کا کلام ہے خدا میں یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے سشمے خدا میں اس کا بڑا ہے ان مجلسوں میں ہوتی ہے انسانیت کی بات ذکر غمِ حسین ہے ویدانیت کی بات یہ مجلس رسول کی حقانیت کی بات رد کرتی ہے یہ مجلس صفیانیت کی بات ان کے چبب تو حربی علیہ السلام ہے سجمے خدا میں اس کا بڑا سلام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا سلام ہے ان مجلسوں کو اجرے رسالت کہا گیا روزے ازل سے رونے کو فطرت کہا گیا دل کی لغت میں اس کو محبت کہا گیا یعنی اسے بتول کی سنت کہا گیا ہر رونے والی آنکھ کو میرا سلام ہے خدا میں اس کا بڑا بہترام ہے یہ مجھے حسین میرے سلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام مجلس سے ازا جو ہوئی ملک شام میں زینب نے سب بچھائی تھی یادیں امام میں آسو چھپے ہوئے تھے شہیدوں کے نام میں مادو ہوا جو یاد شہید کام میں تب سے غم حسین زمانے میں عام ہے, ہے یہ ہے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین سلام ہے جس خدا میں اس کا بڑا مجلس میں ذکرِ بالی سکینہ کیا کرو پانی پیو تو یا شہے کربلا کی ہو مجلس میں تذکرہ علی اصغر کا جب سنو اک آہ سرز بھر کے تڑپ کر یہی کہو اصغر بڑا شہیدوں میں تیرا مقام ہے خدا میں جس کا بڑا ہے یہ مجلس اسلام ہے جس میں میں جس کا بڑا ہے رام اس مجلس حسین کا سرور ہے نہیں ہے ذکر حسینی میں یوں زبان گھٹی میں عش غم کو پلاتی رہی ہے ماں والد نے دی ہے کان میں نوحوں کی وہ وضا ریحان جس سے سارے زمانے میں نام ہے میں خدا میں اس کا بڑا ہے یہ مجلس حسین چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجل <سؤال> سے حسین علیہ سلام ہے چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین لے ہے چشمے خدا میں اس کا